فران مجید فوقان حمید میں اشاد فرمایا یا ایوہن الناس اے لوگوں فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مومنین کا ذکر ہے پھر کافروں کا ذکر ہے پھر منافقوں کا ذکر ہے پانچ آیتیں مومنوں کے بارے میں ہیں اس کے بعد دو آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں اور پھر تیرہ آیتیں منافقوں کے بارے میں ہیں تو تین گروہ کا ذکر کیا گیا اور اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر تین ہی گروہ پائے جاتے ہیں کچھ مومنین ہے اور کچھ کھلے کافر ہیں اور کچھ چھپے کافر ہیں اب قرآن مجید فقان حمید آگے اشاد فرماتا یاس اے لوگوں تم سب عبادت کرو رب اپنے رب کی یعنی گویا کے مومنوں کو بھی عبادت کا حکم ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہے اس کے بعد کافروں کو بھی اللہ کی عبادت کا حکم ہے کہ ایمان لے آئیں اور اللہ کی عبادت کریں منافقوں کو بھی اللہ کی عبادت کا حکم ہے اس طرح کہ وہ توبہ کر لیں ایمان پختہ کر لیں اپنا ایمان صحیح کر لیں اور پھر وہ اللہ تعالی کی عبادت کریں اے لوگوں عبادت کرو رب اپنے رب کی اللہ دی خالم وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبل کم اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا کتنا پیارا انداز ہے کہ عبادت کرو اگر وہ رب نے کوئی احسان نہ بھی کیا ہوتا تب بھی عبادت اسی کی کرنی چاہیے مگر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس رب نے تم پر اتنے احسانات کیے اتنے احسانات کیے کہ ہر لمحے کروڑ ہا کروڑ نعمتوں میں تم پل رہے ہو کبھی ہم نے غور کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا جو نظام ہے اس نظام میں اللہ تعالی کی کروڑ ہا نعمتیں ہیں شیخ شادی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں سانس اندر جاتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے سانس باہر نکلتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے سانس اندر نہ جائے تو انسان ہلاک ہو جائے سانس اگر باہر نہ نکلے تو انسان ہلاک ہو جائے تو فرمایا شیخ سعدی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں اگر تو ساری زندگی اللہ کا شکر اللہ کا شکر الحمدللہ للہ پڑھتا بھی رہے جب تو ایک دفعہ کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے تو دو مرتبہ تیرا سانس اندر آ کر باہر نکل چکا ہوگا یعنی ایک دفعہ اندر آنے کی نعمت ایک دفعہ باہر نکلنے کی نعمت تو فرمایا جب تو ایک دفعہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اس وقت دو نعمتیں جمع ہو جاتی ہیں یہ تو صرف سانس کی نعمت کا ذکر ہے ہم کھانا کھاتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کھانا ایسے ہی ہزم ہو جاتا ہے کتنی نعمتیں ہیں ایک پورا نظام ہے کھانے کا اور اس کو اگر آپ پڑھیں تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں جسم کے کتنے اعضا جو ہے استعمال ہوتے ہیں صرف یہ ہاتھ اگر اٹھایا جاتا ہے تو پورا جسم اس کے اندر معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے اور یہ تو باتیں ہوئی نعمتوں کی صرف یہ سوچنے کہ ہمیں پیدا بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی اللہ ریخل جس نے تمہیں پیدا کیا ولین من قبلكم اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا لا تتقون یہ عبادت اس لیے کرو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ پتہ چلا کہ عبادت کرنے کی برکت سے بندے میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں میں خوف زیادہ ہے صحابہ کرام کے واقعات دیکھیں اولیاء کرام کے واقعات دیکھیں تو ان میں اللہ تعالی کا خوف زیادہ ہمیں محسوس ہوتا ہے اور جتنا انسان گناہوں میں پڑا ہوا ہے اتنا ہی وہ بے خوف اور نڈر ہوتا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ردی اللہ تعالی خوف خدا میں پوری پوری رات روتے ہیں یہ خوف اس بات پر رہنمائی کرتا ہے کہ جتنی عبادت زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ تعالی کی محبت اللہ تعالی کا خوف اور خشیت زیادہ پیدا ہو اللہ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے اللہی جا اعلی کمل اور د وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا جس پر تم چلتے ہو وہ آ اور آسمان کو عمارت بنا دیا وہ ان ضلع اور آسمان سے پانی کو اتارا <تصفيق> کسی کی طاقت ہے کہ رب العالمین پانی بند کر دے تو وہ بارش کو نازل کر سکے فعق رج اب ہی منت ثمارات <لَّكُم> تو اس پانی کے ذریعے کچھ تمہارے کھانے کے لیے پھل اناج اور غلہ پیدا کیا جب رب العالمین ہی سب کچھ کرنے والا ہے فلاں لاگی ان تعلمون تو تم جان بوجھ کر اللہ کے برابر والے نہ ٹھہراؤ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو وہ ان کوئی بھی مما نزلنا اور اگر تم شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اللہ ابدینا اپنے بندے خاص پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ قرآن نعود اللہ نظال اللہ کی کتاب نہیں حضور نے خود بنا لیا ہے تو حضور بھی عربی اللسان ہے تم بھی عربی اللسان ہو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بشر کا کلام ہے تو تم ذرا اس کی کاپی بنا کر بتاؤ وین کون تم فیر بھی مما نزلنا اعلیٰ ابدینہ اور اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو کلام ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا مِمْ مِسْلِهِ تم اس جیسی ایک سورت بنا کر دکھا دو اور صرف اکیلے نہیں تمہارا تو دعویٰ یہ ہے نا حضور نے اکیلے یہ پورا قرآن بنایا ہے ہم تمہیں یہ چیلنج کرتے ہیں کہ تم پورا قرآن نہیں صرف ایک سورت اور اکیلے نہیں ودو شہدا کم مندون اللہ, اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے مددگار ہوں ان سب کو بلا لاؤ اور سب مل کر کوشش کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو ایک سورت کی مثل بنا کر دکھاؤ قرآن مجید فقان حمید نے بعض مقامات پر یہ چیلنج مختلف انداز میں کیا مفسرین فرماتے ہیں کہ سورت الاسرا کی آیت نمبر اٹھاسی میں جو چیلنج کیا گیا وہ سب سے پہلا چیلنج ہے سورت السرا سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر اٹھاسی ایٹی ایٹ میں جو چیلنج کیا گیا وہ پہلا چیلنج ہے جس میں فرمایا گیا اے یا تو مسلی ہاد القرآن یعنی اس پورے قرآن کی کاپی اور اس کا مثل بنانے کا چیلنج کیا گیا کہ بنا کر دکھاؤ کفار اس سے آجز آئے تو سورہ سورد آیت نمبر تیرہ میں دس صورتوں کا چیلنج کیا گیا تو اشری سواری مسلی تم اس جیسی دس صورتیں بنا کر دکھا دو کافر آجز آگئے وہ نہ بنا سکے سورہ یونس آیت نمبر 38 میں اور سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں ایک سورت لانے کا چیلنج کیا گیا وہ ایک سورت بھی نہ بنا سکے سورہ تور آیت نمبر 34 میں ایک آیت بنانے کا چیلنج کیا گیا پل یا تو حدیث سے بس تم اگر یہ سمجھتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس کے جیسی ایک آیت بنا کر دکھا دو چودہ سو سال گزر گئے کافر جو قرآن کے دشمن ہیں وہ کافر جو اسلام کے دشمن ہے وہ اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے اور ایک آیت بھی قرآن کی مثل نہ بنا سکے اشاد فرمایا فعلم تف پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو ولن پر ہم کہہ دیتے ہیں قیامت تک ہرگز تم احساس کر ہی نہیں سکو گے پر تقنار پس اس آگ سے ڈرو اللہ وقو دلہ حجارہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور عدت لل وہ جہنم کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جہنم کی آگ میں داخل ہونا یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے جہنم کی سختی کا اندازہ اس سے لگائیے حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم اس قدر ہولناک ہے کہ اگر سوئی کی نوک کے برابر جہنم کی آگ کھول دی جائے تو فرمایا پوری دنیا کی ساری مخلوق ہلاک ہو جائے اور پہاڑ پگھل جائیں تو آپ سوچیں اس جہنم میں اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا کئی ایسے مسلمان ہوں گے جن کے ایمان گناہوں کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے تو وہ جہنم میں ہمیشہ جلیں گے جب ایمان برباد ہو گیا تو ہمیشہ جلنا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کا تحفظ فرمائے اور کئی ایسے مسلمان ہوں گے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے تو رخصت ہوں گے لیکن گناہوں کی سزا وہ جہنم میں پائیں گے کچھ چند منٹ کے لیے جہنم میں رہیں گے کچھ چند گھنٹوں کے لیے رہیں گے کچھ مسلمان چند دنوں کے لیے کچھ چند مہینوں کے لیے کچھ چند سالوں کے لیے اور کچھ ہزاروں سالوں کے لیے جہنم میں رہیں گے اور ہوں گے مسلمان پھر جہنم کی سزا پا کر وہ جنت میں جائیں گے تو دیکھیے گناہ کرنے میں دونوں طرح سے نقصان ہے اگر گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا اور ایمان برباد ہو گیا تو ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے اور اگر ایمان برباد نہ ہوا ایمان کی سلامتی تو نصیب ہو گئی مگر گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں جانا پڑ گیا تو بتائیے کیا کریں گے اللہ تعالی جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے و بشیر ارے محبوب آپ خوشخبری سنائیے اللہ دینا آمن و ان لوگوں کو خوشخبری سنائیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ایمان کا بھی ذکر ہے اور اچھے عمل کا بھی ذکر ہے جو ایمان لائے اور پھر اچھے عمل بھی کرے اسے آپ خوشخبری سنا دیجیے انا لہم جنات ان, ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں باغات ہیں ایسی جنتیں نہ کسی عام آنکھ نے اسے دیکھا نہ تصور گزرا نہ ان نعمتوں کا سنا جو نعمتیں بیان کی جاتی ہیں اور سمجھانے کے لیے ہیں اس کی حقیقت کو ہم بیان نہیں کر سکتے بس اتنا سمجھ لیں کہ جنت میں ہر قسم کی راحت ہے ہر قسم کی چاہت ہے ہر قسم کا سکون ہے ہر قسم کی نعمتیں ہیں اس سے کبھی نکلنا نہیں کبھی فنا ہونا نہیں کبھی کوئی ٹینشن نہیں کبھی کوئی فکر نہیں کبھی کوئی پریشانی نہیں دنیا کا کوئی کتنا ہی کروڑ پتی آدمی ہو دنیا کا کوئی بادشاہ ہی ہو لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری پوری زندگی میں کبھی کوئی مجھے فکر نہیں آئی کبھی مجھے کوئی غم نہیں آیا کبھی کوئی مجھے پریشانی نہیں آئی لیکن جنت وہ مقام ہے جس میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں اللہ تعالی وہ جنتیں اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرمائے حضور اقدال صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس تھا فرمائے تجریم انتہائی حل انہات جن کے نیچے نہریں رواں دوا ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ سرین نے فرمایا نہریں بہنگی بھی لیکن نہروں کا ذکر کر کر ایک خوشگوار ماحول کی طرف اشارہ ہے ذرا آپ اس ماحول کا تصور کریں کہ آپ کسی پر فضا مقام پر موجود ہیں اور نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور سکون سے بیٹھے ہیں تو وہ تصور کتنا خوشگوار ہے تو تجریب ان حل انہار سے یہ بھی مراد ہے کہ نہریں بہیں گی اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماحول کتنا ہی پیارا ہوگا کوئی باغ کوئی تفریحی مقام جنت کے ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا کل لمح جب کبھی روزی قو من ثمر تن جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا قورو حاضل لدی روزی قنا من قبل تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں کھانے کو دیا گیا مفسرین نے فرمایا اس کے دو معنی ہے ایک معنی تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو پھل ہیں جنتی پھل اسی شکل میں ہوں گے دنیا کے جو پھل ہیں اسی شکل میں جنتی پھل ہوں گے یا یوں سمجھیے جنتی پھل کی شکل میں دنیا کے پھل ہیں شکل جنتی پھلوں جیسی ہے لیکن ذائقہ جنتی پھلوں کا جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا لیکن جنتی پھلوں میں ایک تو یہ فرق ہوگا کہ آپ آم کھاتے ہیں تو آم کی گٹلی ہے سیب کھاتے ہیں تو سیب کے بیج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنتی پھلوں میں بیج نہیں ہوں گے اور دوسری بات جنتی پھلوں میں یہ ہوگا کہ جب درخت سے وہ پھل ہم توڑیں گے اور توڑنے کی صورت یہ ہوگی کہ جب جنتی یہ خواہش کریں گے تو وہ درخت خود چل کر آئے گا اور چل کر آئے گا اور اپنی شاخ کو نیچے کر دے گا اور جنتی جو ہیں اس پھل کو توڑ لیں گے تو وہاں یہ نعمت ہوگی جب وہ پھل کو توڑیں گے تو اللہ کی نعمت میں جنت میں کمی نہیں آتی تو وہ توڑیں گے اور دیکھیں گے تو شاخ پر پھل موجود ہوگا سائن تبک شاہ علیہ الرحمہ ایک دن تقریر فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنی تقریر کے دوران اپنے بیان کے دوران یہ فرمایا حضرت نے کہ جنتی جو درخت ہوں گے وہ پانچ سو سال کی مسافت جتنے اونچے ہوں گے مطلب یہ کہ اس کے اوپر چڑھیں تو پانچ سو سال لگے نیچے اتریں تو پانچ سو سال لگے اور وہ بھی پانچ سو سال سے مراد یہ ہے کہ گھوڑا پانچ سو سال تک دوڑتا رہے تب جا کر اس درخت کے اوپر تک پہنچے تو کسی نے کہا حضرت یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ پانچ سو سال میں چڑھیں گے پانچ سو سال میں نیچے اتریں گے تب جا کے ایک سیب توڑیں گے تو آپ مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا ارے یہ بات نہیں ہے تم سمجھے نہیں ہو, ہوگا کیا کہ مثلاً آپ سمجھانے لگے مثلاً یہ شیتوت کا درخت میری یہاں پر لگا ہوا ہے تو آپ کے یہاں کیا تھا آپ کی جو مسجد تھی اس کے سہن میں شیتوت کا درخت جو ہے وہ اگا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ شیتوت کا درخت ہے اب فرض جنتیوں کو اگر پھل کھانا ہوگا تو وہ درخت کو اشارہ کریں گے تو آپ نے جیسے ہی اشارہ کیا تو شیتوت کا درخت جو ہے اپنی جڑیں زمین سے نکال کر چلتے ہوئے آپ کے قریب آنے لگا تو آپ نے فرمایا ارے میں تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں پھر آپ نے مسئلہ بتایا کہ جنتی درخت پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی درخت خود چل کر آ جائے گا شاخیں خود جھک جائیں گی اور پھل اس کی جھولی میں گر جائے گا تو فرمایا کہ جب کبھی وہ کوئی پھل دیے جائیں گے تو جب وہ پھل کھانے لگیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا اس سے ایک مراد یہ ہے کہ جنتی پھلوں کی شکل اور دنیاوی پھلوں کی شکل ملتی جلتی ہوگی مگر ذائقے میں اور ٹیسٹ میں بہت بڑا فرق ہوگا زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑا فرق اور دوسرا مفسرین فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ جنت میں جب وہ ایک پھل کھائیں گے ایک دفعہ سیب کھائیں گے تو جب دوسرا سیب کھائیں گے تو وہ دیکھنے میں لگے گا کہ یہ وہی سیب ہے لیکن جب کھائیں گے تو ایک سیب کا ذائقہ دوسرے سیب سے مزید دل کو لبانے والا اور دل کو خوش کرنے والا ہوگا یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی پھل کھاتے ہیں تو جیسے جیسے پیٹ بھرتا جاتا ہے ذائقے میں کمی آتی ہے جنتی پھل کی یہ تاثیر ہے کہ جیسے جیسے کھائیں گے ذائقہ بڑھتا جائے گا اشاد فرمایا وہ اتو بھی متشابہن وہ حقیقت میں سورت ملتے جلتے پھل دیے گئے ہیں ایک جیسے پھل نہیں ہیں شکل و صورت میں ملتے جلتے ہیں فی ازوا جو متحرا اور ان کے لیے ان باغوں میں پاک ستھری بیویاں ہوں گی وہ فی خال اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں قرآن مجید تو حمید میں اللہ رب العالمین نے کئی مثالوں کو بیان کیا مثلاً صورت البوت اس سورت کا نام ان ہے ان مکڑی کو کہتے ہیں سورت الکبوت آیت نمبر فورٹی ون میں مکڑی اور مکڑی کے جالے کا ذکر ہے سورت الحج آیت نمبر سیونٹی تھری میں مکھی کا ذکر ہے اور پچھلے رکو میں منافقین کے لیے دو مثالیں بیان ہوئی کہ جیسے کوئی آگ روشن کرتا ہے یا تیز بارش کی مثال دی گئی تو بات یہ ہے کہ جب یہ مثالیں بیان کی گئی تو کافروں نے یہ اعتراض کیا اور وہ کہنے لگے اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ تو بلند و بالا ہے وہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان فرماتا ہے اس کا جواب قرآن مجید فقان حمید نے یہ دیا کہ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے اور مثال بیان کی جاتی ہے جو سامنے والا ہے اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کے ذہن کے مطابق چھوٹی مثال سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور جتنی مثال چھوٹی ہو اور بڑی بات سمجھا دی جائے یہ تو بہت بڑا کمال ہے قرآن مجید فقان حمید نے اس طرح اشاد فرمایا ان اللہ طوریبہ باعود فما فوق بے شک اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا چاہے وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی کمتر مثال ہو کیونکہ مثال سمجھانے کے لیے اور مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے اس کی عقل کے مطابق چھوٹی مثال سے اسے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے تو چھوٹی مثال بیان کرنا کوئی ایسی ویسی بات نہیں بلکہ یہ تو بہت عظیم الشان انداز ہے فرمائے یہ اعتراضات کرنا مومنوں کا تو شیوا ہی نہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں فام الدین آمن بس بہرحال جو ایمان لائے ہیں اللہ پر انہ پس وہ جانتے ہیں انح الحق بے شک وہ حق ہے من ربهم ان کے رب کی طرف سے وہ ام الدینہ اور بہرحال جو کافر ہیں پس وہ کہتے ہیں ماد اراد اللہ بحادا مثلاً اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان کر کے کیا ارادہ فرمایا یہ مثالیں کیوں بیان فرمائی فرمایا یو دل بھی کثیراً، کافروں کو جواب دیا گیا رب العالمین نے یہ مثالیں آزمائش کے لیے بیان کی یو دل بھی کثیراً، بہت سارے ان مثالوں کو سن کر قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں وہ یادی بھی کثیرن اور بہت سارے قرآن پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں تو قرآن پڑھ کر ہدایت ہر ایک نہیں پاتا جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے رب العالمین ہم پر بھی اپنا فضل فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمیں منور فرمائے اما دل بھی الفاصی اور اللہ تعالی فاسقوں کو نافرمانوں فرمانوں کو گمراہ فرماتا ہے فاسق لوگ کون ہیں اللہ دین یم قدون عہد اللہ مادی یہ وہ ہیں جو پکا وعدہ کر لینے کے بعد اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں جو اللہ سے انہوں نے پکا وعدہ کیا اسے وہ توڑ دیتے ہیں یعنی توبہ کرنے کے بعد رجوع لانے کے بعد پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں یا ایمان لانا جب کوئی شخص یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی فرما برداری کروں گا اور اس کے رسول کی فرما برداری کروں گا اب نافرمانی فرمانی کرنا گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا ہے وہ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ امر اللہ اور جس چیز کے جوڑنے کا ملانے کا رب نے حکم دیا اس چیز کو وہ کاٹ دیتے ہیں یعنی رشتہ داری کو وہ کاٹتے ہیں بغیر شرعی مجبوری کے رشتہ داری کو کاٹنا یہ حرام ہے و یب سدھون نفیل <الْأَرْضِي> اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں الام الخواص <الْخَاسِرُون> یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں عیسائیت میں فاسقوں کا ذکر ہے ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے تو ساتھ میں ہم نیت بھی کرتے جائیں تاکہ ہمیں نیت کرنے کا ثواب بھی ملتا جائے پہلی بات اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا ہے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے رشتے داری کو بغیر شرعی مجبوری کے نہیں کاٹیں گے زمین میں فساد نہیں کریں گے انشاء اللہ کئی فتق فرون ابھی تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو تم نے اپنی حیثیت پر غور کیا تمہاری یہ جرت کیسے ہوتی ہے کہ تم رب کا انکار کرتے ہو وہ أَمْوَاتًا پہلے تم مردہ تھے تم پانی کے ایک قطرے سے زیادہ کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے تمہارا کوئی وجود نہ تھا فَأَحْيَاكُمْ یا کم بس اللہ نے تمہیں زندہ کیا سما یومی پھر زندہ ہونے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ اب ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ یہی دنیا میں رہنا ہے ثُمَّ یومی پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا اور مرنے کے بعد یہ نہیں کہ صرف مر جانا ہے سم می پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا سم ملے ہی دوبارہ زندہ ہو کر تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو ذرا سوچو کہ جو مردہ تھا اسے رب نے زندہ کیا وہی رب موت دے گا وہی رب دوبارہ زندہ کرے گا بروز قیامت اسی کے سامنے جواب دینا ہے تو کیا کوئی اس رب کا انکار کر سکتا ہے ہرگز نہیں اقل مند و دانا ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا ہو اللہ وہی ہے رب جس نے خلا قالک تمہارے لیے پیدا کیا ما اور دی جمیان جو کچھ زمین میں ہے مفسرین یہاں پر بڑی پیاری بارش فرماتے ہیں خلا ما محفل اردی جمیان جو کچھ زمین میں اللہ تعالی نے بنایا وہ تمہارے لیے پیدا کیا پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو طاقت عطا فرمائی بظاہر دیکھا جائے تو انسان ہاتھی سے بھی کمزور ہے گھوڑے سے بھی کمزور ہے اونٹ سے بھی کمزور ہے شیر سے بھی کمزور ہے لیکن اللہ تعالی نے اسے وہ عقل کی طاقت عطا فرمائی جس سے وہ ان تمام جانوروں پر قابو پا سکتا ہے تو بڑے سے بڑا سائنسدان ہو اور وہ کتنا ہی بڑا کمال کر لے اسے پیدا کس نے کیا اللہ نے اسے عقل کس نے دی اللہ نے دی تو پھر اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے تم مستو پھر توجہ فرمائی الاس سمائی آسمان کی طرف فسو سب آسماوات پھر آسمان کو سات آسمان ٹھیک ٹھیک بنا دیے وہ ابھی کل شعی اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے